بسم اللہ الرحمن الرحیم ول ایمان و قلوبۃ التصدیق ای ان امنت للمخفہ وقبولنه من الامر کان حقیقتا امن به امنوا التکلیف والمحارب یعد بالله سماق قوله تعالی الاخر یہاں سے ماتم اور شارع ایمان کی بحث کو شروع کر رہے ہیں ایک محصل بحث ہے اور قدرے تھوڑی سی تقوی کئی کئی چیزیں ہیں ایمان کی تعریف اسی طرح اسلام کی تعریف ایمان اور اسلام کے درمیان فرق پھر ایمان بس ہے یا مرکب اور دیگر آپ نے دیکھے نہیں آپ اپنی آسمان کرتے ہیں جہاں سے ہم نے عقائد شروع کیے ہیں عقائد جہاں سے حقیقت میں شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے والا جو آپ بڑے تو کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق نصیب کرنا ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ علامہ تک سزائیں رہے مرغا نے کیا اپنے علوم بخیر کرتے ہیں اس کتاب کے ابل شرح اور پھر مادن کی جو بخا اصل تو آفائش یہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے آپ لوگ پڑھتے ہیں لیکن جب برین کے نصاب میں شامل ہیں وہ ایک بہت نصاب ہے لوگ اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کا علم ہو جائے کہ مشکل کی بہرحال مشکل کچھ پہ نہیں ہوتا ہم لوگ کو تب تک مشکل بناتے ہیں کچھ نہیں पर کی ایمان تو ایمان کی بحث شروع کر رہے ہیں آج کے سفر میں صرف اور صرف ایمان کی تاریخ ہے سب سے پہلے ماتن کو اگر آپ دیکھیں تو کیا لکھا ہوگا ور ایمان و تصدی کو بے ماجا ابھی ہی من دلّہ جلک فربی علاقہ ہی پر آگے چلیں گے لیکن شاعر نے یہیں سے ہی پکڑ لیا ہے بلک ایمان پھر لوگ تشکی بلک ایمان پلو کا سے تصدیق تو یہیں سے شاعر رحمت اللہ علیہ ایک اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور ایک لگانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان معنی کیا ہے معمول ہونے کے ہیں یا معمول کرنے کے ہیں سب سے پہلے یہ کہہ دیا جی کہ ایمان کے معنی کیا ہے حد تصدیق ایمان کے معنی تصدیق کے جو ہیں یہ لوبی معنی بتا دیں تو لوبی معنیٰ اس کر کے کہ اصل یہ ایمان کے شرحی معنی ہے لوگ معنی کے سوکھے کس کے ہوتے ہیں معمول کرنے کے امن سے ہے باب ہے بابی کا ہے باب افال ایمان تو باب اف کا کا ہے جس کا معنی ہوتے ہیں مامون ہونا مامون کرنا بے خوف کرنا یا مامون ہونا اور بے خوف ہونا تو انسان بھی جب اگر کوئی دوسرا اس کی تصدیق کرنے لگ جاتا ہے اس کا گرویدہ بن جاتا ہے تو گویا انسان اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے معمون ہو جاتا ہے یعنی جب وہ تصدیق کرنے لگ जाए تو شارے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ لغی معنی کے اعتبار तभी अगर اگر دیکھا جائے تو ایمان माना معنی करना کرنا ہی ہے اس لیے کہ اگر کوئی معمون ہوتا ہے انسان دوسرے मामून تو है معمون ہوتا ہے کہ جب سامنے والا اس کو اس کی تصدیق کرتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے اس کا یقین رکھتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے لغی معنی ہی کیا ہے لمبی معنی میں اور شرعی معنی میں صرف اتنا فرق پر ہو جائے گا کہ لمبی معنی عام ہوگا اور شرعی معنی کیا ہوگا خاص ہوگا لمبی معنی ہو جائیں گے مطلق تصدیق کرنا چاہے وہ نبی کی ہو یا غیر نبی کی ہو لیکن شرعی معنی جو ایمان کے ہوں گے وہ خاص ہوں گے کہ تصدیق کرنا اس چیز کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے یعنی پیغمبر جو چیز لے کر آئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات ہوں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہو ان کی تصدیق کرنا یہ کیا ہے مانا ہے شرعی ہے اور مطلق تصدیق کرنا کسی بھی چیز کی یا کسی بھی انسان کی بات کو تسلیم کرنا اس کی بات پر یقین رکھنا یہ کیا ہے لوگ بھی معنی ہے تو گویا چاہے لوگ بھی مانا مطلق لیا جائے یا شرعی معنی لیا جائے تو پھر بھی ایمان کا معنی کیا ہے تصدیق کرنا ہی ہے لازمی طور پر اب پھر آگے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی یہ لام کے ساتھ متابیر ہوتا ہے جیسے اور کبھی باغ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ پھر ایک سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہو رسول اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہو آنا کے کئی سارے غفار بھی ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتے تھے سچا مانتے تھے تو گویا کہ وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ آپ حق اور سچ پر ہیں تو پھر پر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان اگر تصدیق کا نام ہے تو وہ بھی تو اس بات کی تصدیق کرتے تھے لہذا کیا ہونا چاہیے ان کو بھی مومن ہونا چاہیے تھا وہ بھی تو تصدیق کرنے والے تھے تو آپ نے کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا تو جب ایمان نام ہے تصدیق کا تو ان لوگوں نے بھی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات کی تو تصدیق کر لی کہ ہاں یہ سچے پیغمبر ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہیں حالانکہ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے مانتے نہیں تھے یہ الگ بات ہے لیکن تصدیق وہ بھی کرتے تھے کہ آپ دل میں یعنی اس بات پر یقین تو انت بھی, انت بھی, انت بھی تھا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایمان نام ہے تصدیق کا تو پھر کئی طرح کفار کو بھی مومن کہنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی آپ سلطل کو دل سے تصدیق کرتے تھے سچا مانتے تھے اس کا جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف خبر کو سچا سمجھنا یا مخبر کو سچا سمجھنے کا نام تصدیق نہیں ہے بلکہ تصدیق کس چیز کا نام ہے تسلیم کا نام ہے را ہے یقین رکھنے کا کہ جب تک اسے تسلیم نہیں کرے گا تو تصدیق نہیں ہوگی صرف خبر کو سچا سمجھنا یا مخبر کو یعنی خبر دینے والے کو سچا سمجھنا یہ مومن نہیں ہے بلکہ مومن وہ ہے کہ جو اسے تسلیم بھی کرے جو اس کا یقین بھی رکھے اس کو سچا مانتے ہوئے لہذا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی سمجھا اور اس کو تسلیم بھی کیا تو وہ تو مومن ہیں لیکن جنہوں نے سچا سمجھا لیکن تسلیم نہیں کیا تو وہ مومن نہیں ہے اس لیے کہ تسلیم نام ہی کس کا ہے حکم لگانے کا اور تسلیم کرنے کا ایمان نام ہی تسلیم کرنے کا اور حکم لگانے کا اسی لیے تو تصور اور تصدیق جو آپ نے پڑھا ہے منطق کے اندر تو تصور وہ ہوتا ہے کہ جو جمعات خیال ہو جو جمع خیال ہو لیکن تصدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ حکم بھی ہو تصدیق کس چیز کا نام ہے تصور معروف حکم کا نام ہے کہ جس میں تصور بھی ہو لیکن ساتھ میں حکم بھی ہو اسی طرح یہاں پر بھی تصدیق ہے کہ تصدیق نام ہے کہ چیز کا کسی کو سچا بھی ماننا لیکن ساتھ ساتھ اسے تسلیم بھی کرنا لہذا ایمان سب کامل ہوگا اس شخص کو مومن سمجھا جائے گا جو سچا بھی مانے خبر کو بھی مخبر کو بھی لیکن ساتھ ساتھ اسے کیا کرے تسلیم بھی کرے پھر ایک احترام وارد ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ سب کچھ کو تسلیم بھی کرتا ہے اللہ کو بھی مانتا ہے رسول کو بھی مانتا ہے ظاہرا اگر تسلیم بھی کرتا ہو لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کو پھر بھی کافر کہتے ہیں مثلاً ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کو بھی حق مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کرتا ہے اس کے علاوہ اسلام کے بقیہ ارکان کو بھی تسلیم کرتا ہے لیکن وہ ایسا کرتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے اختیار کے ساتھ بدھ کو بھی سجدہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس پر کفر کا فتوا لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کافر تو یہ کیوں حالانکہ مومن تو کس چیز کا نام تھا تشریح کرنے والے کا نام تھا اور تسلیم کا نام تھا وہ تشریح ہی کرنے والا ہے تسلیم بھی کرنے والا ہے پھر کی اسے کیوں کافر کہا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتا دی ہیں کفر کی کہ ٹھیک ہے ایمان نام تو ہے تصدیق کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کو سچا مانا جائے مخبر کو سچا مانا جائے اور اسے تسلیم بھی کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ کپر کی علامات بتا رہی جی ہیں کہ جو ان سے بھی اجتناب کرنے والا ہو لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ رسول کو بھی سچا مانتا ہو اس کے اقوال و افعال کو بھی سچا مانتا ہو لیکن اگر وہ ایسا بھی فیل کر رہا ہے کہ جس کو آپ علیہ السلام سلام نے علامات کفر کہا ہے تو پھر بھی اس پر کپر کا حکم لگے گا کیوں کہ اس کے اندر علامات کپر پائی جاتی ہیں مثلا کو سیدھا کرنا یہ اوپر کی علامت اگر چھ وہ کہہ رہا ہوں کہ میں مومن ہوں لیکن پھر بھی ہم اسے کیا کہیں گے کافر کہیں گے کیونکہ وہ ایسا فیل کر رہا ہے کہ جسے آپ السلام نے اوپر کی علامات قرار دیتا ور لوگت لوگ میں کہتے ہیں تصدیق کرنے کی آئی کے کا معنی ہوتے یقین آئی کے ذہن و مخبر مخبر کے حکم کا یقین رکھنا مخبر کا جو حکم ہے تو اس کا کیا کرنا یقین رکھنا وہ قبول قبول کرنا ہوں اور مخبر کو کیا قرار دینا سچا سمجھنا سچا قرار دینا یہ کیا ہے تصدیق ہے ایمان ہے افعال من الامن. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے باب افعال کا مزر ہے. ہے کوئی اور ترجمہ نہیں کر دیجیے گا افعال من الامن. امن, یعنی امن مادے سے یہ باب افعال ہے کہ ان حقیقت آمن بھی لہذا آمن بھی کا مطلب کیا ہوگا اس کی حقیقت کیا ہوگی بول و کہ اسے معمون کر دیا اسے بے خوف کر دیا تقدیف اور مخالفت سے تو تقدیف کا نام کیا سمجھ میں آئے گا ایمان کا نام کیا ہوگا ایمان کا مطلب کیا ہوگا کہ آمن ہو تقبیب بل مخالف جو شخص ایمان لے آیا تو وہ کیا ہو جائے گا معمون ہو جائے گا بے خوف ہو جائے گا تقریب انکار سے بل اور مخالفت سے تو ان حقیقت آمنگ کیا شخص کہتے آمن ایمان لایا اس پر اس کا مطلب کیا ہے حقیقت کی مخالفت مخالفت اور تقریب سے معمول ہو گیا متعدی ہوتا ہے ایمان نام کے ساتھ بھی کمافی جیسے اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کے قول میں کہ جو امام جو کہ یوسف علیہ کے بایو کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہ جب وہ یوسف علیہ السلط کو لے گئے اور انہوں نے کیا کر دیا یوسف علیہ کو کنویں میں ڈال دیا اور آپ کے قرصے کو کیا کر کے کنویں میں پت کر کے لے آئے اور ایوب علیہ السلط کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ واقعہ تو یہ ہے کہ بیڑیے نے اسے کھا لیا اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کچی تصدیق نہیں کریں آپ اسے اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے ہمیں معلوم ہے تو یہ کیا کیا کہا تھا وما انس بے مینا وما انسدنا آپ نہیں ہیں ہماری تصدیق کرنے والے تو بتانا چاہ رہے ہیں شاید بار بار یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا معنی کیا ہے تصدیق کرنا ایمان کا مانا کیا ہے تجدید کرنا کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہی ہے اما انت بے محمد آپ ہماری تصدیق نہیں کرنے والے یعنی تصدیق کرنے کر بل با اور کبھی کبھی ایمان متاثیق ہوتا ہے با کے ساتھ کما کی فرمایا ہے نب اللہ آگے ملانے کر تو گے نب اللہ یہ کہ کیا مطلب ایمان لائے اللہ پر آئی تو سب یعنی تو سب کرے اللہ تبارک بتا انتوکھ میں نہ مل رہا یہ کرے اللہ تبارک مالک الحدیث یعنی اللہ خرید الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ نے یاد رکھئے گا کہ حدیث کا ایک لفظ بیان کر کے اس کے بعد اگر الحدیث لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آخری یعنی آخر تک مکمل حدیث کبھی کبھی آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا یا ایک لفظ یا دو آیت کے کوئی دو کلمے لکھ کر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے الیات اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر تک مکمل آیت مثلا نہ کسی حدیث مبارکہ کے اندر کبھی قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے تو لکھتے وقت وہ کاتب یہ کہتا ہے کہ آیت کے طرف دو حصوں سے لکھ کر دو کلمے لکھ کر اس کے بعد الآیا لکھ دیتے اس کا مطلب کہ آخر تک یہ مکمل آیا اسی طرح حدیث کے حوالے سے ایک دو ٹکڑے لکھ کر اس کے بعد اگر الحدیظ لکھا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے یعنی قلعہ الحدیث حدیث کے آخر تک الحدیظ کا مطلب یہ ہے کہ الحدیظ یعنی آخر تک مکمل ہے تو تشدد کرنا مداخلت تصدیق کے اندر آخر تھا یہ ہے سوال کا جواب سوال یہ ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ ایمان نام ہے کس چیز کا تصدیق کا لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان نام ہے تصدیق کا تو بہت سارے ففاظ ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے حق مانتے تھے بات جانتے تھے کہ یہ تصویر پہ عمر ہے لیکن اس کے باوجود آپ ان کو کافی کہتے ہو آپ کی ایمان کی تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا مومن ہونا چاہیے تھا اس کا جواب دیتے ہیں بلائی حقیقت تجدید تجیز کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ انتہا قلب نسبت الصط کے خبریں ومبت تجزیت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں سچائی کی نسبت آ جائے وہ خبر کے حوالے تھا یا مخبر کے حوالے تھا یعنی تصدیق یہ نہیں ہے کہ انسان کسی خبر کو سچا مان لے یا مخبر کو سچا مان لے بلکہ من ہے کہ دان بغیر یقین کے و قبول بغیر قبول تو تصدیق کیا نہیں ہے بغیر یقین اور بغیر قبول کے محض خبر کو یا مخبر کو سچا ماننے کا نام نہیں ہے بل بلکہ واقع دان بقبول ادائے قبول ادائے بلکہ تصدیق نام ہے کس چیز کا دھان یقین رکھنے کا وہ قبول ادارے اور اس خبر کو قبول کرنے کا بے حیثی حصو اس حیثیت سے کہ یقا یہ قسمت تسلیم کہ اس پر تسلیم کا یعنی تسلیم کرنے واقع ہو سکے یقا علیہ قسمت تسلیم کہ جس پر تسلیم کرنا تسلیم کا نام شادق آئے یقا علیہ قسمت تسلیم کہ جس پر تسلیم کا نام سادت آئے کہ ہم اسے تسلیم کہہ سکیں تو تسلیم کے چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کو سچا جان کر اسے ماننا کسی کو سچا جان کر اسے ماننا بھی یہ تصدیق ہے محض سچا ماننا یہ تصدیق نہیں ہے یاد رکھیے امام بازاری رحم اللہ نے اپنی کتب میں کی طرح کی ہے کہ تصدیق صرف اور صرف سچا ماننے کا نام نہیں ہے بلکہ تصدیق نام ہے کہ سچا ماننے کے بعد اسے تسلیم بھی کرنا ہے بھائی ہاں میں تو مانتا بھی ہوں تسلیم, تسلیم کا نام بھی کلام یہ کہ و کہ وہ معنی پر جس کو پارٹی کے اندر بےگر کرتے ہیں یعنی گرویدن کا معنی کیا ہوتے ہیں یقین رکھنا تسلیم کرنا جگہ دینا گرویدن کا معنی کیا ہے جگہ دے دینا کسی کو دل میں گرمیدہ ہو جانا کسی کے تو کسی کو دل میں جگہ دینا مطلب یہ ہے کہ دل سے کسی کو تسلیم کرنا تو کہتے ہیں تصدیق کا معنی وہ ہے کہ جس کو فارسی میں گرویدن سے تعبیر کرتے ہیں یعنی دل سے کسی کو تسلیم کرنا وہ ہوا معنی تصدیق المقابل تصور یہی معنی اس تصدیق کا بھی ہے کہ جو تصور کے مقابلے میں ہوتی ہے جیسا کہ, کہ علم میزان علم منطق کے شروع میں بیان کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ العلم جیسے کہا جاتا ہے کہ العلم او جا علم یاد و تصور ہے یا تصدیق ہے سر راہ کر مناطتا ریس اور سردار نے جس طرح کی ہے وہ کون ہے جو تصدیق ہے, اس کا بھی یہی ہے تسلیم کرنا تصدیق یہ ہے دوسرا سوال سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے وہ تسلیم بھی کرتا ہے پہلے تو آپ نے ہم نے کہا, کہا بھئی ایک کافر اگر آپ علیہ کو تسلیم کرتا ہے تو آپ بھی اسے مومن نہیں کہ ماننے کے بعد بعد اسے تسلیم بھی کرنا اب دوسرا سوال اس پر ہے کہ ایک آدمی یہ ہے کہ وہ تسلیم بھی کرتا ہے تسلیم بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بعض دفعہ اسے کافر کہا جاتا ہے پھر کیوں مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے وہ تسلیم بھی کرتا ہے اور تصلیم بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے کافر کہا جاتا ہے جب وہ اگر غیر اللہ کو سرجا کرتا ہے یا وہ زنار بانتا جس کو امام جامن کہتے ہیں تو یہ کیوں اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی سراہد کی ہے کہ جن بات چیزوں کو آپ علیہ وسلم نے کپر کی علامات کیا ہے کہ یہ چیزیں کفر کی علامات ہیں لہٰذا اگر کوئی شخص باوجود تصدیق کرنے کے باوجود تسلیم کرنے کے پھر بھی کافر ہوگا ان علامات کی بنیاد پر جو اس کے اندر پائی جاتی ہوں مثلا وہ اگر سنار باندھتا ہے مثال کے طور جو امام جامن باندھتے ہیں وہ جیسا کہ سکھوں کے ہاں ایک وہ ہے ہندوؤں کے اندر بھی رسم ہے اور اسی طرح اگر وہ بدھ کو سجدہ کرتا ہے تو پھر بھی اسے قابل کہا جائے گا اس لیے نہیں قابل کہا جائے گا کہ وہ تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس لیے قابر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ علامات بن جا رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپر کی علامات بتائی ہیں ہم اسے قابل اس لیے نہیں کہتے کہ بھائی وہ تسلیم نہیں کر رہا یا تصدیق نہیں کر رہا بلکہ اسے جو قابر کہا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی علامات بتائی دیکھیے سلمان اگر یہ مانا یعنی تصدیق اور تسلیم والا حاصل ہو جائے یہ بادل اس بات کو کے لیے تو کانا اطلاع علیہ پھر بھی اس پر کافر کے نام کا اطلاف من اطلاع ان شی من امارات والے اس بنیاد پر ہوگا کہ, ہے کہ اس پر شی من امارات تقریب تقدیر کی علامات میں سے کوئی چیز ہے انکار, اور انکار کی علامات میں سے کوئی چیز ہے جیسا کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ اندر سب تک جمی اب نبی مثلا ایک شخص کہ جو تصدیق کرتا ہے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی وسلم تصدیق نہیں کرتا بلکہ اسے تسلیم بھی کرتا ہے وہ اقرا بھی ہی اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے لیکن کا اس سب کچھ کے, کے باوجود تصدیق کے باوجود تسلیم کے باوجود اقرار کے باوجود اور بھی باوجود کیا کرتا ہے شدت سنار باندھتا ہے سینار امام جامن جسے کہتے ہیں وہ ہاتھ پر بڑا نماز باندھا جاتا ہے بال اختیار اختیار کے ساتھ زبردستی نہیں اور بال اختیار اختیار کے ساتھ تو نہ جل پھر بھی ہم اسے کافر کہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ تصدیق بھی کر رہا ہے وہ تسلیم بھی کر رہا ہے وہ اقرار بھی کر رہا ہے وہ اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے پھر بھی اسے کافی کہا جا رہا کیوںا نبی صلی اللہ علیہ کا علامت تقریر جالت کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقریب کی علامت قرار دے دی ہے انکار, انکار ہی علامت قرار دے دی ہے اور تحقیق کو حاض المقام علام کہتے ہیں اپنی ہی تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے جو تحقیق بیان کی ہے ایمان کے حوالے سے اس تحقیق سے آپ کے کئی سارے اشکالات دور ہو جائیں گے باردھ ہونے والے کئی سارے اعتراضات کیا ہو جائیں گے دبا ہو جائیں گے مثال کے طور پر ایک یہی اشکال اگر ایمان نام ہے تحقیق کا ایمان نام ہے تصدیق کا تو پھر تو ابو جہل کو بھی مومن ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی تو مانتا تھا کہ آپ سچے ہیں لیکن چونکہ ہم نے ایمان کی تعریف ہی ایسی کر دی ہے کہ صرف تصدیق کافی نہیں ہے بلکہ کیا ہونا چاہیے تسلیم بھی ہونا چاہیے پھر دوسرا یہ غلط کال میں اس سے دفع ہو گیا رفع ہو گیا کہ جیسے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص تصدیق بھی کرتا ہے تسلیم بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے بعض کافر کہہ دیا جاتا ہے اس کا جواب بھی دے دیا کہ وہ اس بنیاد پر کافر نہیں کہا جاتا کہ وہ تصدیق یا تسلیم نہیں کر رہا بلکہ کافی اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اس کے اندر بعض افریح علامات پائی ہی جاتی ہیں تحقیق و حال المقام اس مقام کی تحقیق علامہ جو میں نے ذکر کی ہے یہ سرکت شریف آپ کے لیے آسان ہو جائے گا رستا. جو ایمان کے مسئلے میں کئی طرح کیا اب آپ کو بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ میں سب کہہ رہا ہوں ناصر سب کو خیر واقع سے رکھی شخص وحمد میں رکھی مجھے اپنی یاد رکھیے گا خاص طور